صاحب ہماری بہن مسر شاہ کا سوال ہے کہ حضرت صاحب ہمارے یہاں ایک عورت حدیث پاک پڑھ کر سنا رہی تھیں کہ جب مرد کم تھے اس وقت جب کبھی بھی ضرورت ہوتی تو عورتیں بھی جہاد میں باقاعدہ حصہ لیتی تھیں اس بارے میں روشنی فرما دیجیے کیا واقعی ایسا ہوتا تھا جزاک القی جنگ عہد میں تو عورتوں نے حصہ لیا تھا کیونکہ مدینہ طیبہ کے قریب تھی جنگ پانی پلانے کے لیے کچھ زخمیوں کو عورتیں پہنچ گئی تھی جب ان کو پتا چلا تھا ویسے وہ لشکر کے ساتھ نہیں گئی تھی جب پتا چلا کریم زخمی ہو گئے ہیں صابہ شہد شہید ہوئے زخمی ہو گئے تو صرف کچھ عورتیں پہنچ گئی تھی تو اس لیے عورتوں کو جنگ کرنے کے لیے تو نہیں لیکن اگر کہیں ایسا کوئی مسئلہ بنے قریب ہوں تو مسلمان زخمیوں کو پانی پہلانے کے لیے وہ جا سکتی ہیں لیکن جنگ کے لیے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی جنگ کے لیے جائیں حضرت امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت پہنچی تھی جب آقا کر تین زخمی ہو چکے تھے تو وہ انہوں نے پانی پلاتے پلاتے دیکھا کہ کابھر اللہ کے محبوب پر حملہ کر رہے ہیں تو تلوار پکڑ کر ایس سے آگے ہو گئی تھی آقا کریم کے ساتھ دفاع میں لڑتے لڑتے یعنی زخمی ہو گئی تھی تو ایک آج جب ان سے وہ تلوار گر گئی تھی تو ایک آدمی جنگ سے بھاگ رہا تھا تو آقا کریم نے آواز دی تھی کہ جانے والے کم از کم تلوار اور کچھ نہیں میں مارا کوئی دی دا دیتا جا یعنی ایک تو اس کو غیرت دلائی اور دوسرا مارا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تھی وہ تاریخ فرمائی تو امیں امارا ربی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے جنگ بھی کی لڑی بھی ہیں ویسے یہ طریقہ نہیں ہے کہ جنگ میں اسپیشلی عورتوں کو لڑانے کے لیے لے جایا جائے یہ طریقہ نہیں کبھی کبھار کہیں ہو گیا کہ کسی کا بیٹا شہید ہو گیا تو ماں جذبے میں آ کر تلوار کسی نے پکڑ لی یا کسی کا خامد شہید ہو گیا تو عورت نے جذبے میں آ کر تلوار پکڑ لی یہ علیحدہ مسائل ہیں عورتوں پر جہاد فرض نہ ہوا ہے نہ ہے یہ مردوں پر ہی فرض ہے